خطبہ نمبر انتیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جب تحکیم کے بعد ماویہ کے سپاہی صحاق ابن قیس نے حجاج کے قافلے پر حملہ کر دیا اور حضرت علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے یہ خطبہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم المجم اٹ و ابدان ہوں المختلف اٹو احوال ہوں کلام کم یو ہے سم سلاب الآ تک مجالس کئی تھا وہ لوگ جن کے جسم ایک جگہ پر ہیں اور خواہشات الگ الگ ہیں تمہارا کلام تو سخت ترین پتھر کو بھی نرم کر سکتا ہے لیکن تمہاری حرکات دشمنوں کو بھی تمہارے بارے میں پر امید بنا دیتی ہیں تم محفلوں میں, میں بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کرتے ہو کہ خدا کی پناہ فَإِذَا جَاءَ الْقِتَالُ قُلْتُمْ حَيَادَ مَا عزَّت دَعْوَةٌ من سکوں لیکن جب جنگ کا نقشہ سامنے آتا ہے تو کہتے ہو دور باش دور حقیقت امر یہ ہے کہ جو تم کو پکارے گا اس کی پکار کبھی کامیاب نہ ہوگی اور جو تمہیں برداشت کرے گا اس کے دل کو کبھی سکون نہ ملے گا تمہارے پاس صرف بہانے ہیں اور غلط سلط حوالے وسألتمون التطویل نفاع ذدین ذد المطول لا يمنع الضیم الذلیل ولا يدرک الحق إلا بالجد ای دار بعد داركم تمنعون وما ای امام بعدی تقاتلون اور پھر مجھ سے تاخیل جنگ کی فرمائش جیسے کوئی نادہند قرص کو ٹالنا چاہتا ہے یاد رکھو آدمی کو نہیں روک سکتا ہے اور حق محنت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے تم جب اپنے گھر کا دفاع نہ کر سکو گے تو کس کے گھر کا دفاع کرو گے اور جب میرے ساتھ جہاد نہ کرو گے تو کس کے ساتھ جہاد کرو گے بكم خدا کی قسم وہ فریب خوردہ ہے جو تمہارے دھوکے میں آ جائے اور خدا کی قسم جو تمہارے سہارے کامیابی چاہے گا اسے صرف ناکامی کا تیر ہاتھ آئے گا اور جس نے تمہارے ذریعے تیر پھینکا اس نے وہ تیر پھینکا جس کا پیکان ٹوٹ چکا ہے اور سوفار ختم ہو چکا ہے اصبحت بالله لا اصدق قولكم ولا اتمأ في نصركم ولا اوعد العدو بكم ما بالكم ما دواءكم ما تبكم القوم رجال امثالكم اقولا بغير علم وغفلة من غير وراء فی غیر حق خدا کی قسم میں ان حالات میں نہ تمہارے قول کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ تمہاری نصرت کی امید رکھتا ہوں اور نہ تمہارے ذریعے کسی دشمن کو تحدید کر سکتا ہوں آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہاری دوا کیا ہے تمہارا علاج کیا ہے آخر وہ لوگ بھی تو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں یہ بغیر علم کی باتیں کب تک اور یہ بغیر تقوی کی غفلت تابقے اور بغیر حق کے بلندی کی خواہش کہاں تک